لقت دسرک اللہ کی مواقع نہ کثیر و یوم ہونا مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم ہونے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ ہم کون رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو کاغا سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو, جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکہ کی طرف اقدام کے ذمن میں جو رد و قدا ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو چھ آئے تھے ہم پہلی پڑھائے ہیں قادہ سن نو ہجری میں جو نادن ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہنین بھی ہو چکا تھا لقت نسر مواد نہ کثیرت اللہ نے تمہاری مدد ہے مسلمانوں بہت سے پر یوم کے دن بھی کی کن کن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنم کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار پلشکر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرق ہی تھے لیکن کیونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کے شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشتہ جب گزر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ ش نشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگڑ بچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے ہیں. علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے ہیں. لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں النبی میں نوٹ دیا ہے کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی تھی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اترے ہیں الم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رج آپ نے پڑھا ہے <سلام> انب نوبل متریف میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطریف کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو یا عباد اللہ یا یا صابل البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو تلا حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی بیٹ رضوان کہا جا رہ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی آجمت کم کسرت کم جب کہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فلم تو تم نے انکم تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے بساقت المرد و بیمار اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی اور پھر تم پیچھے موڑ پیچ کر بھاگے سما انض اللہ سکینت رسول اللہ نے نازم فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر واد المومنین اور اہل ایمان پر ونزلہ جنوب الگتا رہا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا واضح النزیلہ کفرو اور عزاب دیہ کافروں کو وزال کا جزاء القافرین اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سما یتوم اللہ بمباد علام شاہ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توباہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور الرحیم ہے یادین امنب الشرق المسد الحرام آبادا اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے حضرت احبو بکر کی زیر عمارت کافلئے حج مرینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرق قریب نہیں آ سکے گا نہ بیت بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آ سکے گا لا یقب المسد الحرام بادام حضا اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹ کے مسجد حرام کی بہن خر تم اہلتن اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی انختن اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فصوف اللہ کا اعلیٰ تمہیں منی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا ان اللہ علیم الحقیم اتنی آئے گی تمہارے پاس کہ تم سنبھالی نہیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے اب باہر آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں بار ہو گئے یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابے داری مین الزین ابوت الکتاب ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی حتہ یوت الجزیہ محم ساگر تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیا پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابے ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اقمام حجر بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارا اور یہود کے لیے بھی اسی کتابیں بچیا پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہند ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد تو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے مانوی طور پر ہے وہ واقع جو ہے مادری طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے اب بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیویجل کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ گڈر اڑا لی جائے گی یا اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشکین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راستہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشن دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو تمہارے حق کا برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تعبیداری اختیار کرو جزیا دو اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نسلانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بدھ مت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارا گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسرا آلٹرنیٹیو تلوار آئے گی میرے اور ہمارے تمہارے دنوں میں فیصلہ کرے گی آ جاؤ میدان جنگ میں تھری آپشنس ان کے لیے مشتقین عرب کے لیے بھی تین اپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا فقیر کر دیے جاؤ گے تیسرا اپشن یہ تھا کہ نزیر الما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس امپلائڈ تھا, تھا کلیئر نہیں تھا اسپیل آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ, تی... یہ دوسرا اپشن تھا قاتل لا کاطل اللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر بلا یوحر محرم اللہ ہو وہ رسول نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں بلا یدین دین الحق اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابے داری کرنے کے لیے تیار ہیں بین الزیر ابوت الب پہلے کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حاجہ تری جزیا تالیہ دن یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم وہ ساگرول اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالادستی قبول کریں وکالت یہود وجیر اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھر لیا تھا کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں وکالت نسار المسیحب اللہ اور نسارا نے یہ عقیدہ گھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ضالح کا کالحم یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کفر قبل یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ بکھرا عزم یہ ایک مطلب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائے تو جو تشلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تشویس کے نام بدل دیے مصر میں تشلیس تھی گاڈ دی فادر ہورس the son of God and Isis the گاڈ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو Isis دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسا اور مریم یہ پہلی تصویر تھی ابتدائی کی جو بنی ہے گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویر کر دی ہے کات اللہ اللہ یو اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخذوا تخدو اخبار ہوں اور رحبانہ اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رحبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت علی نے حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بے سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ ابیب ابن حاتم یہی ماننے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رحبان کو اپنا خدا بنا لیا ارباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کا حق کہ اللہ کو حاصل ہے یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کر دیں تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بڑی کر دی تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہی ہمارے یہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے اسماعیلیز ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے انہوں نے بھی شریعت ساکت کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں لیکن باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی وہ کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر نو اوتار تھے نو اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے ان کا کہ حضرت علی دسویں اوتار ہیں دشم اوتار وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حضار قرار دے دے یہ ہے نہیں تو, تو یہ تخزو اخبار ہو اور رحبان یہ تو ہو جاتے خدائی بنا لیا یہ اختیار تو خدائی ہے ارباب بندہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے بل ابن مریم اور بسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں مماؤ میرو اللہ انہیں نہیں حکم دیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا شبھا نہ ہوا مایوش وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یورین اللہ بے افواہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے و یاب اللہ کرل کافر اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہوسول رحو اللہ دین کُل لی وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الحداء الدین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر ولا کرل مشرق یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آ حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیئرلی اب اس کو اننشیٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے ممانس المرسرین اللہ مبشری ممنزرین وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بےست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جو کی تو ہے شوشے کا فرق نہیں ارسل ودین الحق ہو الزی ارسلا رسول الحقین جو چوبیس صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مکالا ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چور دروازے یہ تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نہمی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آیت جو ہے وہاں ہے یوریدون لے لتھ یہاں ہے ان لتف بس اتنا فرق ہے بے افواہی یوریدون بے افواہی یوریدون بے افواہ و اللہ متم نور ہی ولاؤ کرتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اور اس میں ایک لکھ تنظ ہے یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں جنگ نہیں کی یور اموال الناس بالباطل و یس سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ لذین وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اونحافی صبیل یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیہ یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حالات دنیا سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائیداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوش دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجیے کوئی ہدیہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کی توحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس ڈالر جمع اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کے یہ سمجھ لیجیے اچھی بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو دین میں لے آئیے حضور نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا یب کامن اسلام لسم اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا بلا جب قابل قرآن اللہ رسم ہو قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا تو نہیں بچے گا میں ساجد ہوں آمرت ہوں ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وہ خراب من الخدا ہدایت سے خالی ہوں گی وہ علما ہوں شر النا سے کہتا اور ان کے علما آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے منی ان دہم تخرفتن تو میں سے رحمان سے علماء اور درویش لیا کلون سے وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باقی طریقے سے اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مصنوع کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں فرمایا ولنزی الزب و بلفظہ تھا اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی ولاج ان سے اونہ فیس اللہ اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں وہ بشر ہوں گے تو کو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما أوتي والذكر الحكيم